سوال ہے کہ مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ گیا مگر احرام نہ باندھا تو کیا دم لازم آئے گا جی ہاں دم لازم آئے گا ابھی یہ بات ہوئی کہ اگر وہ مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ جاتا ہے تو درمیان میں جو اس کی میقات ہیں ابیار علی تو ابیار علی سے پہلے پہلے اس کو احرام باندھ کر احرام کی نیت کرنی ہے اور اگر بغیر احرام کے وہ چلا گیا تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا دم ثاقط ہونے کی ایک صورت یہ ہے اور کر یہی لینا چاہیے کہ اس شخص کو چاہیے کہ واپس ابیار علی آئے احرام باندھے اور دوبارہ مکہ شریف جائے اس اور ایک جو اس نے جرم کیا ہے وہ بھی اس کے ذمے سے اتر جائے گا اور عمرے کی سعادت بھی ساتھ ساتھ نصیب ہو جائے گی اللہ تعالیٰ عالم